علستی فقد فن ہوں ادر ج تم لکھو ہوں پس وہ لوگ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک انہیں آ لے چنانچہ اس کی نشانیاں تو آ ہی گئیں بس جب وہ آ دھمکے گی تو وہ لوگ اس سے کہاں عبرت حاصل کر سکیں گے پہلے کفر کی ہر دھرمی سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اب انہیں اسی کا انتظار ہے کہ اچانک قیامت آ جائے تو وہ جان لیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگی ہیں حسن بصری اور زحاق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے صحیحین ہین میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیاست اور قرب قیامت کی مثال ان دو انگلیوں کے مانند ہے اور آپ نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں اسی طرح میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں جن میں بعض کا ظہور ہو چکا ہے اور بعض ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں بعض حضرات نے اس آیت میں مذکور نشانیوں میں شق قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے اور دھواں کے ظہور کو بھی شمار کیا ہے اور بعض دوسرے لوگوں نے دوسری نشانیوں کا ذکر کیا ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آ جائے گی اس وقت ماضی کو یاد کر کے افسوس کرنے سے کافروں کو, کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس لیے کہ وہ وقت عمل کا نہیں بلکہ مکافات عمل کا ہوگا اللہ تعالیٰ نے صورت الفجر آیت 23 میں فرمایا ہے یوم <تصفح> ذکرہ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر تب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ